السلام <سؤال> عليكم ورحمه الله وبركاته اَستغفر الله نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفر ونعوذ بالله من شروري انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُبْلِلْ فَلَا عَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسَهُرُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُّهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَسْجٍ وَاحِدًا وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا غنسا واتقوا الله الذي تشاء نون به والأرخان سن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدينا يَوْمَ يَلْقَوْنَ أَعْمَالَهُمْ فَيَعْلَمُونَ غُلُوظَهُمْ وَغَيْرَ لَبُنُوبِهِمْ وَغَيَثُ إِلَّا هَوَى رَسُولَهُ فَقَدْ خَاضَ قَوْلًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللَّهُ بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ وخير الهدي هدي المحمد صلى الله عليه وسلم وسر الأمور محدثاتها وكل محدثة مدعف وكل بدعة الظلالة والظلالة في النار قال الله تبالك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله السبيل العليم من الشيطان المجيد من حمده ونفته ونفته حتى إذا جاء أحدهم القوت قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمةً هو قائلها ومن ورائهم برضهم إلى يوم يبعثون بَغَيْرِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِنَّ الصَّابِرِينَ <سؤال> صَبَرُوا بَيْنَ يَوْمَيْنِ وَلَا يَيْأَسُونَ مِن رَّوْحِ رَبِّهِمْ فَبَانَتِ السَّوَادُ لِأُولَٰئِكَ هُمْ فَوْلَائِكَهُمْ وَغَرَقَتْ مَوَازِينُهُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن تُصَوَّى فِي جَهَنَّمَ وَمَا كَانُوا مَنصُورِينَ كَلَّا ألم تكن آياتي تتلى عليكم فقوكم بها تتذبون وقال جل وعلا في مقام آخر ومن أجلم ممن افترى على الله قلبا أو قال عوشى اوضي إلي ولم يوحى عليه سيء ومن قال سأنجل مثل ما أنزل الله ولو ترائر الظالمون في والملائكة باققوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجذرنا على بلهون بما قلتم تقولون على الله غير الحق وقلتم أن آياته كم تخبرون وقال تعالى في مقام آخر النار يُعرضون عليها غذوا وعشيا اللہ نے اہل ایمان، اہل اسلام کو جو دین دیا ہے اس دین میں جو سب سے بڑی بات مسلم اور مسلم بندے کو اللہ رحب العالمین کے اہتمات پہ امل پیرا ہونے کے لیے کھڑا کرتی ہے وہ کا آرم والے دن پر جگاؤ تلا کر ایمان ہے جب گندے کے دن میں یہ ایمان موجود ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کمروں برس میں اور قیادت کے دن جس دن کمرے مردوں کو اکٹھا کیا جائے گا جمع کیا جائے گا میرا اور ترازو سجے گا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والوں کو اٹاد فرما برداری کرنے والوں کو جنت دی جائے گی اور نافرمان اور باغیوں کو رب کائنات کی عدالت میں جہنم کا پیغام سنایا جائے گا اپنی آسرت کو سنوارنے اور بنانے کے لیے وہ بندہ دنیا میں نیک صالح سالحمال کرتا ہے کہ میں دنیا والوں کی نگاہ سے بچ بھی جاؤں دنیا میں مجھ پہ حد نہ بھی قائم ہو سکے لیکن دل آخر میرے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے اور رب کائنات میرے سارے کے سارے احمد کو میرے سامنے کھول کے رکھ دیں یہ عقیدہ ہے جس کی بنا پہ ممبن بندہ جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہو وہ ہر ہر قدم کو پھون پھون کے رکھتا ہے ہر کام کرنے سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میرے نے کام کیا تو آخر میں میرا کیا بنے گا اور یہ عقیدہ بندے کو کامیاب کرنے والا تھا کہ بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ اس نے دنیا کے اندر جو بھی آمار کیے کبروں برجپ میں بھی اس کی جناؤ سڑا اس کو دی جائے گی اور آخرت کے دن بھی سخت ترین آزاد یا آدھا کریم ثواب اس کو دیا جائے لیکن آج کل اس عطیزے کا بہت رنگ برنگے انداز میں جرداریں کی جا ہے کچھ لوگ اداب قبر سے متلا خان مل کر ہے یہ خبر میں عذاب ہوتا ہی کوئی نہیں کچھ کہتے ہیں کہتے ادا قبر ہوتا تو ہے لیکن یہ جہاں میں اس کا جسد اور جسم بندے کا میت کا پڑا ہوا ہے اس قبر میں نہیں ہوتا بردیش قبر علی گا سے بنائی جاتی پھر لوگوں کا یہ عقیدہ اور لگ رہا ہے کہ بندے کو آزاد صرف اسی روح کو دیا جاتا ہے جسم کو آرام نہیں ہوتا اور جو کچھ لوگ جسم کے آزاد کے پائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس موجودہ دنیاوی قسم کو کمر و برقت میں آزاد نہیں بلکہ آزاد کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کو روح کو جسم نیا اس کو وہ آزاد دیا جائے جبکہ یہ تمام کے تمام طرح کاش واقع پر بڑھ رہی ہے اور سننا و جماعت کا عقیدہ ہے کہ بر بندے کو جو سراب ملنا ہے رب کے نافان اور باغی کو جو گناہ کے نتیجے میں عذاب ملنا ہے قبر و کے اندر وہ کسی دنیاوی جسم اور روح کو دیا جائے اور یہ قبر کا درا یہ بندے کے لیے قبر بھی ہے اور بدت بھی ہے کتاب مقدس قرآن مجید قرآن ندیب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اس پر دلالت کرتی ہے सबसे बड़ा धोखा वो यह दिया जाता है कि जब बंदा मर जाए मरने के बाद बसा आप बंदे का जिसम करिंदे खा जाते हैं कभी उसके जिसम के चीखरे बिखर जाते हैं कीमा बन जाता है कभी उसका जिसम समुंदर और दरिया के अंदर डूब गया बह गया جب میں اس کو تو سنایا تو اس کا جسم بسی بن گیا اجمو جن ریم کی حدیقہ کا آخری چھوٹا سا ٹکڑا اس کے علاوہ سارے کا سارا جسم اس کا مٹی ہو گیا کئیوں کو جانور کھا گئے دلے سیڑھ تھار کر گئے کبر میشر ہی نہیں آئی اگر ادا کبر برحق ہو تو ان کو جباؤ سباد کہاں دی جاتی ہے یہ بہت بڑا اسکال بنا کے پیش کرتے ہیں حالانکہ اس اسکال کا جواب اسی اسکال کے اندر ہی موجود ہے پڑنے کے بعد بندے کا جسم جانور کھا گئے پرندے لوٹ گئے دریا میں ڈوب گیا کر خاک ہو گیا خاکستر بن گیا پھر بکھر گئے اس کے اجاب مٹی سارا جسم ہو گیا آج وہ دم کے علاوہ تو یہ بھی سورج اس کے جسم کی ہی ہے دیکھو قبر میں دسم کیا ہے ساٹھ ستر سو سال بعد اس کا جسم بٹی ہو گیا کیا مانا کہ اس کے جسم نے اپنی حیات بدل دی ہے پہلے جسم ایک درجہ تھا اب جسم گٹی بن گیا ہے جسم تو موجود ہے پھر یہی مانتے ہیں کہ اجبو دم کی ہڈی باقی رہتی ہے پھر یہی بھی ہے کہ اس کا جسم موجود ہے اور سمندر میں ڈوبا ہوا ہے یہی بھی ہے کہ اس کا جسم گرندوں پرندوں نے کھایا ہے اور ان کے پیٹ میں اور حلب ہونے کے بعد واہ موجود ہے کسی نہ کسی صورت کے اندر موجود ہے تو جس صورت میں جہاں بھی مرنے کے بعد بندے کا جسم ہو اللہ رب العالمین کی عدالت میں وہی اس کی قبر ہے اور اللہ رب العالمین اسی جگہ کو اس دینے کے قابل ہے سب آباد کا حساب کا اللہ رب العالمین نے اس بندے کو موت دینی اور موت دینے کے بعد اس کو قبر کیا تھا ہر مرنے والے کو قبر آزاد ہے اور مرنے کے بعد اس کا جسم کسی بھی صورت میں ہو اللہ العالمین کو آرام دینا ایک ایک کمر میں بے شمار لوگوں کی ناشیں پڑی ہوئی ہیں کوئی نیک کوئی بد نیکوں کو رہنا اسی ایک ہی گڑے میں اور بد لوگوں کو اسی ایک ہی گڑے میں دینا یہ اللہ عب العالمین کی خبر ہے جب لوگوں کے لیے ان اسی ایک ہی قبر کو تر جا دینا کہ ان کی پتنیا دائیں بائیں اور بائیں کی دائیں دانے چلی جائیں اور دیکھ جب آدمی جو اسی قبر میں مرسور ہے اس کے لیے اسی قبر کو ساحتے نگاہ وسیع کر دینا یہ اللہ رب العالمین کے ریتا جو اللہ تعالیٰ اللہ پل سعید قدیر ہے اصل میں بنیادی رقصہ ہر پرستی کا ہے مدرسہ اجاقر کے یہ سارے تربیت ہیں اپنے آپ کو اپنی اقڑوں کے پیچھے لگایا ہے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ دبے مالو ہے جو وہی کی جاتی ہے اس کی امار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارے امام کو حکم دیا ہے اگر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا جو کتابوں پہ ناگر کی گئی ہے اس کی اتباع کر انہوں نے کتابوں ہمت کی اتباع کرنا چھوڑ کے اپنی عقل کی اتباع کرنا شروع کر دیا اور عقل بھی اپنے سلیم نہیں اپنے فاصل ہے چلو کسی کی عقل اپنے سلیم ہو پھر وہ عقل کی اتباع کرے تو وہ سواب اور درست بھی پہ ہی رہتا ہے کبھی قرآن مجید کی کوئی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہ آپس میں ٹکراتے ہیں نہ اپنے شریم سے متعارف ہیں دین اپنے شریم کے عائد مطابق اور پھر جو یہ اسکار کھڑا کرتے ہیں کہ آگ رو کو دیا جاتا ہے روح بردف میں چلی گئی اور اس کا جسم اس قبر کے اندر دنیا میں رہ گیا اور غریب کیا پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ساتھ فرمایا ہے وہ راہ یو نہیں بحول کہ کل قیادت کے دن تک ان کے درمیان اور دنیا کے درمیان ایک ہلاب ہے ایک آگ ہے بردف یہ دنیا میں نہیں لوگ لیکن اس بات سے ہے کہ انہیں کسی آیت کی اچھی طرح سمجھ نہیں آئی اللہ رب اللہ نے فرمایا ہے وہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے کہنا ہے اللہ مجھے واپس پہنچا دے دنیا کے اندر لائبل سیما اپنی سابقہ دنیا کے اندر سابقہ زندگی کے اندر جو میرے نیک حال چھوڑ دیے تھے ایک اندکار میں سر جاتا رسل اتنا سل مس ہوا تھا ایسا ہرگی نہیں ہو سکتا یہ دنیا میں واپس نہیں جا سکتا ہے لیکن یہ ایسی بات ہے جو یہ کہے گا وہ بھی وہاں ہی محبت میلا اور دوبارہ جی اس تک ان کے اور دنیا کے درمیان تھا یہ تو نہیں کہا وہ ارواہی ہند وا یوگی با کہ ان کی روح اور دنیا کے درمیان گروتھ ہے سرمایہ ہے وہی والا ہند ورزہ اشارہ انسان کی طرف اس کافی آدمی کی طرف کیا جا رہا ہے اور کافی آدمی وہ نام ہے روح جسم کا جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام ہے وہ انسان اور کہا جا رہا ہے کہ انسان کے درمیان اور دنیا دوبارہ آنے کے درمیان درجن ہے کی جا تو مرنے کے بعد بندے کا جسم جہاں بھی چلا جائے وہ درد ہے نیا کام برس ہوتی ہوئے مرنے کے بعد بندے کا جسم جہاں ہو وہ اس کے لیے برد ہے اور مرنے کے بعد بندے کی روح جہانے بھی ہو وہ اس کے لیے برد ہے اور بندے کی روح مرنے کے بعد بندے میں دوبارہ واپس لوٹا نہیں جانے جیسا کہ کئی آدھی کے اندر یہ بات بنی کہ روح روٹیں پیسہ ہے کہ ہیں روح سے واپس لوٹتی کوئی نہیں دلیل کیا پیش کرتے ہیں صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ اللہ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں کٹ جائیں شہید ہو جائیں انہیں گردار چند لوگ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جتنا ہے انہیں حکبت دیا جاتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی نیوتوں پر خوش ہے اور وہ سہاری خبروں کو سن کر وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی حد نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے کہ اللہ رب العالمین نے اور سے پوچھا کہ کیا تمہارا کچھ اور ارادہ کوئی سمجھنا آر آرادہ ظاہر کی یاد کردہ ہوا اللہ آپ کہ ہماری روحوں کو ہمارے رشتوں میں دوبارہ بڑھوایا جائے ہم دنیا میں بھیجے جائیں اور دوبارہ جہادوں کی کریں اور تیرے راستے میں دوبارہ اپنا سر کٹوائے اور صحادت کریں تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ نہیں میرا یہ قانون اور حقول نہیں ہے جو بندہ ایک مرتبہ دنیا سے آ جاتا ہے وہ دوبارہ دنیا میں جاتا نہیں سادت ہو گیا کہ روحے ان قسم میں دوبارہ نہیں لوٹتی حالانکہ سمجھ قدیف کی بھی نہیں آئی انکار کو کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ دنیا میں بھیجنا میرا قانون نہیں ہے وہ کو واپس نہ زیادہ قانون نہیں ہے یہ تو کہا گئی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لگایا جائے اور پھر حدیث کے پاس بھی غور کرنے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ فرمایا کہ اللہ نبر عالمی نے ان سے پوچھا کوئی اور آئے تمہاری ہو یہ نہیں ہے کہ ان کی روحوں سے پوچھا الفاظ کو کئی بندہ ذرا غور کر تو بچنا بڑا لاض ہو جاتا ہے سمجھ آ پھر اسی طرح یہ پرانے پراس پیچھ سکتے ہیں جی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پرانے مزید میں کہا ہے ربیو رائے برسہ ہونی رائے ہو گئی بات نتیجہ کیا نکلا پھر روز قسم کی طرف نہیں لوٹتی حالانکہ بات یہ بول رہی بات تو ہے کہ دیکھ باسد تک جو بات تھی اس سے تک <laughs> ان کے اور دنیا کے درمیان پردہ ہائر ہے جبکہ ان کا جسم بھی بردکتے ہیں اور انہیں بھی بردم ہے اور, اور مسلم ریامت کی صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں سترہ رو کی جسا اس بندے کی روح اس کے جسم میں بابت کو اٹھا جاتی ہے تو اس کے گرکر میں کی راتی ہے وہ اسے سوال جواب کرتے ہیں ایک بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں صحیح مخالف کے اندر حلیف آتی ہے کہ ایک یہودیہ عورت اس پر وہ لوگ رو رہے تھے اس کے گھر والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر تبصرہ فرمایا کہ اس یہود کو قبر میں آزاد کیا جا رہا ہے اور ہو رہے ہیں کہتے ہیں دیکھو وہ یہ حوصل عورت کی بھى گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے اور نوین اطلاع فرما رہے ہیں کہ اس کو قبر میں آپ دیا جا رہا ہے یعنی علاق دنیاوی قبر میں نہیں بلکہ بردی قبر میں ہوتا ہے اور اداب اس جسم کو نہیں بردفی قسم کو ہوتا ہے لیکن یہ بھی کائنات کا بہت بڑا بھون ہے حدیث کے اندر یہ احفاظ ہے ہی نہیں کہ وہ یہود عورت کی میت ابھی سامنے گھر میں پڑی ہوئی تھی الفاظ صرف اتنے ہیں کہ اس کے گھر والے اس کے اوپر رو رہے تھے تو نبی احسان نے سمایا یہ اپنی قبر میں عذاب دی جا رہی ہے اور گھر والے اس کے اوپر رے رہے تھے رونا دھونا تو چلا کرتا تھا, تھا سالوں کے سال اب بھی چلتا ہے پیرے شراب کے آنے کے بعد بھی سنا کے لگے کریں اللہ علیہ وسلم نے بنا فرمایا ہے تو بڑے ہی کو غریب انداز سے عقیدے کو بگاڑا جاتا ہے جھوٹ دار جھوٹ بول, بول, بول اور بول اور یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے کہ ایمان کی لڑائی اور ایمان کی آسرت کا عقیدہ اس سے سین لیا جاتا ہے جب یہی نہیں ہوگا تو پھر بندہ جو مرضی کرتا پھرے اس کے دیر میں تو یہی ہوگا دنیا میں करता جو کرنا ہے آپ ہے ہی کوئی یہی نتیجہ تو یہی बात گا پھر یہ بات بھی معلوم ہے کہ ڈرنے کے سو بعد بار بندے کا جسم جہاں میں بھی ہوئی ہو اس کے لیے ہے اللہ رب العالمین نے سورہ نام کے اندر بنوایا ہے ومن من آل اس بندے سے بڑا غالم اور قوم ہوگا جو اللہ ابولا پہ جھوٹ پالتا ہے اور کالا والا نہیں تھیں یا جا یہ کہتا پھر کہ میرے اوپر وہی نالم ہوتی ہے حالانکہ اس کے اوپر وہی نالج نہیں کی گئی کالا سانس ان سے اس طرح نہ اور جو بندہ یہ کہے کہ میں بھی کریب ویسی ہی وہی نازل کر دی بنتا جاتی اللہ تعالیٰ نے نارکتی ہے بہت بڑا دانے ہوتا ہے اور دیکھیں جب یہ سکرات پہ ہوتے ہیں پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں اپنی جو اپنی روحوں کو جانوں کو نکالو ار یونا خود ضونا ادا بل آج کے دن ہی تمہیں جائے گا دماغ اللہ حق اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ بہت آ رہی ہے اسی دن سے فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ ربۃ اللہ سنوا رہے ہیں کہ اسی دن سے آزاد شروع ہو گیا اور سکار کی حالت میں نے سروایا یہ میری گونا جوہا ہوں وہ آج ہوں سر اس سے ان کے چہروں بھی مارتے ہیں ان کی پیٹوں میں بھی مارتے ہیں ندا کے وقت سے لے کر ہی مجرد بندے کے اوپر آزاد شروع ہو جاتا ہے اور وہ چار پیاضوں کی تعداد کے اندر رہتا ہے میاں آنے پھر آؤں اور ان کے اوپر صبح شام آگ کا آداب پیش ہوتا ہے صبح بہار کا آداب دیا جاتا ہے شام تک کا آداب شام سے صبح تک پھر کا آداب ان کو دیا جاتا ہے وہ یوم تک وہ اور چل قیامت کا دن قائم ہوگا قیامت کھڑی ہوگی کہا جائے گا اب فرو آلہ پھر آؤں نا یہ برد کا عذاب تو ہلکا پھلکا تھا اب آلے پھراؤ کو سب ترین عذاب سے دو چار اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا منظر سارا واقعہ ایک طویل حدیث کے بیان کیا ہے کہ بندے کے بعد سوال و جواب اور عراب و ثواب تک سارا دورانیہ کیا کیا کچھ ہوتا ہے سرمایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے صحابہ آپ کی خاموشی سے بیٹھے تھے کاندانا رو کی رستے ایسے تھا جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم ایسی خاموشی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ رہتے تھے آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی حب دن آپ چھوٹی چھوٹی چھڑیاں ہاتھ میں رکھنا پسند کرتے تھے اس کے ساتھ جب کٹ زمین کھود رہے تھے سرافا نے اپنا سر اٹھایا اور قدر علاب قبر سے اللہ اب العالمین کی طرح مانو دو یا تین یہ بات کہ فرمایا افضل من من بیر جب وقت دنیا سے رفت ہونے والا عراث کا سفر باندھنے والا ہوتا ہے اس وقت اللہ العالمین کے فریستے اس کے پاس آتے ہیں بیر الرجوح جن کے چہرے سہارے کو قید ہوتے ہیں کہ انہوں وجوہ گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہے جنت کے کفنوں میں سے ایک کفنوں کے پاس ہوتا ہے وہ علوم تنوع جنہ اور جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ان کے پاس ہوتی ہے حساب جرا تو ہو بدل بمر بدل بسر حسا کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں استقبال کے لیے آئے ہوئے ہوتے بنا کو, کو موت آتا ہے لوس کا سرشتہ ہٹا جا سی ہی اس مومن بندے کے سر کے پاس جاتا ہے کہتا ہے ایتو جی من اللہ ایران کہ اللہ العالمین کی لو فرق اور اس کی رضابندی کی طرف نکل آپ کثیر و قطرہ وہ روحو بسے کی نکلتی ہے جیسے مسکیبے کے منہ سے پانی کے قدرے کٹکتے ایسے آسانی کے ساتھ وہ نکل جاتی ہے پیا ہو جو پکڑتا ہے فائدہ آتا رہا لگ ید ڈا سی ید وہ بڑا پر موت اس کی روح نکالتا ہے تو نکالتے ہی اس کے ہاتھ میں پلک دھکنے جتنی دیر بھی وہ نہیں رہتی پستا کہ وہ جو باقی پریشا ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی ہاتھوں ہاتھ اس کو لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں پہلے سی ریکل کپل جو کپل جنت کا لے کے آئے ہوتے ہیں اس کپل کے اندر روح کو لپیٹ لیتے ہیں پلا اور سیدھا ریکل اور جنت کی جو خوشبو ہوتی ہے اس خوشبو کے اندر اس کو لیتے ہیں وہ کن وہ تو زمین کے اوپر اعلیٰ خوش موہ کے اندر وہ لکھتی ہوئی مفر کی روح کے اندر بہار پوکھر سے لے کر اوپر چڑھتے ہیں پلایا یعنی بہار الگ بال ملن بلائی کا پرستوں کے کسی گرو کے پاس بھی وہ گزرتے ہیں تو کہتے ہیں نہ ہارا وہ لتی اچا سا نام لیتے ہیں جو دنیا میں لیا جاتا ہوتا ہے اس کا تعارف کر لاتے ہیں وہ مارے دنیا تک لے جاتے ہیں پتہ ہونا رہو تہ رہا دروازہ کھولا جاتا ہے كُل مِنْ كُلْ عُقَ. سارے جمع ہوتے جاتے ہیں کرتے کرتے سات پر پہنچ جاتے ہیں اللہ سکھاتے ہیں کہ میرے بندے کا جو نام ہے وہ جین کے اندر لکھ دو جین کے اندر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے وہ اور سنواتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کو زمین کی طرف لوٹا دو لو تو اس کو زمین کی طرف دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے سی بھی تھا ارق ہوں بفی ہا ایند ہو میں نے اسی مٹی سے ان کو پیدا کیا تھا اسی مٹی میں دوبارہ ان کو لوٹا رہا ہوں اور اسی مٹی سے ہی دوبارہ میں ان کو قیادت کے دن نکالوں گا پرانے مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ارفان ہے مسیحا نئی دکھو کمی دکھو سارا پنکھ رہا یہ دالم کہتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن اور حدیث آپ میں تک ہے بڑے عجیب لوگ ہیں اور میں اپنا گوہار ہی ہوں کہ اس کی روح جسم کے سب دوبارہ روا دی جاتی ہے پیا دینی ملاکارے ہی جو خریدتے اس کے پاس آتے ہیں وہ خریدتے اس کو بٹھاتے ہیں پیا کو ہوبو کا پوچھتے ہیں کیا رب ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ رحب اللہ تعالیٰ ہے وہ کہتے ہیں ماہ دینو کا میرا دین کیا ہے وہ کہتے ہیں دینی السلام وہ کہتے ہیں ماہ رد اللہ نفی کو جس آدمی کو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندروشت کیا گیا تھا نظر دی گئی اس کے بارے میں کیا کہتے ہو کہے گا رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جب کا جواب دے لے گا پیا کو تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کے رسول ہے وہ کہے گا سرا تو میں نے کی کتاب کو پڑھا تھا میں اس کا ایمان لایا میں نے اس کے ساتھ تقریب کی صحیح مناد ان سوائی آپ کے در ایک نگاہ لگانے والا نگاہ لگاتا ہے ہم سادہ کا حق کہ میرے بندے نے سب کہا ہے تو اپنی سو ہو میرا اس کے لیے جنت کا بھی سونا بتا دو وہ اگر سو ہو مرد اور اس کے وہ جنت کا لباس ٹھہرا دو وقت جننا اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک کرواڑا کھول دو تالا پتی ہی پھر روکی ہا وسیبی ہا کو اس کے لیے جنت کی خوشبو جنت کی ہوائیں نصیب وہ بات آتی ہے اور اس کی قبر کو سہتے نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے وہ آتی ہی اجر الد ہی کے بوئی ایک آدمی اس کے پاس پڑا خوبصورت شکل و سورت والا بڑے اچھے لباس والا بڑی اچھی خوشبو والا آتا ہے کہتا ہے اب سر بلدی یسرو کا ہارا یوم تجھے اس دن کی خوشخبری ہو تجھے اس دن کا وعدہ دیا گیا تھا تو پوچھتا ہے تو تون ہے تو کہتا ہے کہ میں انگارے وہ ہوں وہاں کہتا ہے ساری اللہ قیامت آل کر دے جلدی جلدی تاکہ میں اپنے گھر والوں کے اندر اور اپنے بار کے اندر کے لیے اپنی جنتوں میں چلا جاؤں کا میرت بڑا کہ جب کافی حصے کی موت کا وقت آتا ہے تو پھر خریدتے آتے ہیں سود رجوہ سے آتے ہیں ہمارے وہ ماہ ان کے پاس وہ ہوئی کامباسا ہوتا ہے سامنے بیٹھ جاتے ہیں پھر بڑا پل موت آتا ہے اور بڑا پل موت آ کے اس کے پاس اس کے سر کے پاس بیٹھتا ہے اللہ ابو العالمین کے غصے اور ناراضگی کی طرف نکل پتافرا پسی جسد ہی تو وہ اس کی روح کے اندر اس کی اس کے جسم کے اندر اس کی روح وہ متردد اور مزدد ہوتی ہے پیم تازہ روحا کمایت سو منسوخ جس طرح روئی سے کانٹے کو نکالا جاتا ہے اس طرح سے وہ اس کی روح کو پھینڈ کے ملا کو نکالتا ہے البلون جو کہ روئی بھی پانی کے اندر بھگوئی گئی ہو خشک روئی سے کرتا اگر کہیں جائے تو نکالنا ذرا ہوتا ہے گیلی روئی ہے وہ کرتا نکلتا ہے توڑ کے لے جاتا ہے پیدا آتا رہا لم یا وہ جب گندا سا کپڑا لے کے آتے ہیں کافی اس کے اندر وہ اس کو جلدی سے بند کر دیتے ہیں اور بڑی جلدی قسم کی خوش بدبور اس کے اندر سے آتی ہے اور پھر وہ اس کو لے کر آسمان کی طرف سے آتے ہیں تعالیٰ قبی جس فریشے کے پاس فریشوں کے گروہ کے پاس گزرتے ہیں تو یہی پوچھتا ہے کہ یہ قبیر روح کس کی ہے تو کہتے ہیں فنا بن فنا ہے بڑا گندہ جو اس کا دنیا کے اندر گندا ترین نام ہوتا ہے وہ نام کتاب ہے پتہ کہ آسمانی دنیا تک اسمان کا دروازہ گھر جاتا ہے لیکن دروازہ آسمان کا کھولا نہیں جاتا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے مجید کی آئے کریم فرمایا لاہواستی <تصفح> سب مش کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ ہی وہ جنگ میں داخل ہو گئے حتہ کی اون سوئی کے نا کے سوئی کے سوراخ میں سے داخل ہو جاتے یہ قرآن وزیر کی اس آئے کی تفصیل ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحافی کہ اس کی روح کو لے کے آسمان کی طرف جایا جاتا ہے لاپ سب تک استوا آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے ہیں پھر اللہ رب العالی سنواتے ہو تو وہ کتاب ہے اس کا نام سین کے اندر لکھ دو جو کہ نچلی زمین میں ہے پپت ہو اپنے دنیا سے پھینکا جاتا ہے وہی سے اس کو پھینک دیا جاتا ہے سننا آ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات اس حدیث کی تصدیق قرآن وزیر کی اس آیت کے ساتھ ہی فرمایا تو ہمیں یہ شرک اللہ فطان فرماس نوا فتح تک کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا پہ وہ آسمان سے گرا ہے یعنی مشرک بندے کافر بندے کی روح کو آسمان تک لے جا کے وہاں سے چھوڑ دیا جاتا ہے اس کی روح گر جاتی ہے فتح اس کو یا توان جگہ پہ جاتی اس کی روح اس کے جسم کے اندر دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے ہی ملکانے فرید ہی تو فریش سے اس کے پاس بھی آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں من رجو کا تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ہا ہا, ہا لا دری اوہ, اوہ, مجھے تو پتہ ہی, ہی نہیں تو جام گا نہیں وہ ہے وہ یہی جواب دے گا پوچھیں گے باہر بوگی تفریح ہوں جس کو تمہارے اندر مجبور دے کے بھیجا گیا تھا وہ آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو وہ کہے گا ہاں ہاں لاضری مجھے کوئی پتا نہیں موراج میرا سبا آسمان سے ندا لگانے والا ندا لگائے گا ان اس نے جھوٹ بولا ہے رو رہو گاگر بچھونا آپ کے لیے, لیے جہن کی طرف ایک دروازہ کھول دو پیا کی عظیم آنے ہی کبرو ہتا پکی ہی اگلا کبر اس کی تب ہو جاتی ہے اور جہانو کی وہ بو اور گرمی اس کی کبر کی طرف کو پہنچتی ہے اور اس کی جو پسلیاں ہیں وہ دائیں بائیں اور بائیں کی دائیں جانے نکل جاتی سویاتی ہے جن سبھی بڑھی سبھی آپ بری بو والا برے چہرے والا برے لباس والا اس کے پاس سوچا آتا ہے تو وہ کہتا ہے اب فر بھی یہ سورک ہار رہا یا ان کا لدی کن کا سورج تجھے خوشخبری ہو یہ تیرا وہی چیز ہے جس کا تجھے وعدہ کیا گیا تھا جو آج تجھے بڑا بھنا لگ رہا ہے وہ کہے گا وہ کون ہے جو جی، جو بھی تیرا چہرہ ایسا ہے کہ چہرے کو دیکھ کے ہی برائیاں آتی ہے باقی کو پتا کہ اور کیا کرے گا وہ کہے گا، نا، اگر تیرے برے ہوں نہ کہے گا رب تا آ، اللہ کا کبھی صاحب اللہ قیامت قائم نہ کر تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ساتھ بنتر بیان کیا ہے بردت کا کہ بردے کے بعد بندے کی روح کے ساتھ کیا سلوک لیا جاتا ہے اور برے آدمی کی روح کے ساتھ کیا سلوک لیا جاتا ہے روح کو جب دوبارہ جسم کے اندر لوٹایا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے یہ ریم ادا قبر اسکار منا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں کہ میرے خواب نے خواب دیکھا، رسولوں کے خواب اور بیا کے خواب کو وہ بھی وہی ہوا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح ہی بخاری کی حدیث ہے کہ میرے پاس رئید کا رئی بل نہیں لتا جو میں نے دو آدمیوں کو دیکھا وہ میرے پاس آئے تھے تو آخر آج انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا تو آخرا جان نہیں اور جو مجھے ارض مقدسہ کی طرف لے گئے تو پیدا رجل سے راجم الفائم البی کلو علی دے دوں ایک آدمی جیسا تھا اور ایک آدمی کھڑا تھا جو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں لوہے کے کنڈے تھے تو وہ ان کنڈوں کو کنڈیوں کو اس کے موہ کے دان کرتا برات سے تیرتا تھا ایک کو تیرتا پھر دوسری کو تیرتا وہ پھر, پھر مل جاتی پھر دوبارہ وہ یہی کام کرتا رہتا میں نے پوچھا یہ کیا, کیا آگے چلو ہر رات اس رات اللہ علیہ وسلم نے بہت مچھ دیکھا اور پھر وہ کیا, کیا لوگ تھے کون کون لوگ تھے ان کے بارے میں سرستوں نے آخر میں بتلایا بھی نیک لوگوں کو بھی دیکھا اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اور برے لوگوں کو بھی دیکھا یہ واقعہ میراج کے علاوہ کا واقعہ ہے معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ بھگاری کی حالت میں دیکھا ہے اور یہ خواب والا واقعہ رائدہ واقعہ ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر میں اخیل میں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا بچے اس کے بہرحال میں اوپر کیا ہے کہنے کے شہدا کے گھرانے ہیں اور انہوں نے فرشتوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھ میٹ ہے اپنے سر کو اٹھائیے پر بات یہ ہے پارا ساتھی میں نے اپنے سر کو اٹھایا آپ میرے اوپر بادل ڈبا کوئی چیز کی فائدہ لال کا پارا دار قبل جلو انہوں نے کہا جب علیہ السلام نے کہ یہ تیرا ٹھکانا ہے داری. سوڑی اے سوڑی اے سوڑی اے میں نے کہا داڑی اب کلو منجیری مجھے چھوڑیے قبل یہ میرا گھر ہے میں اس میں داخل ہوتا ہوں تو وہ کہیں لگے لا ان نہ ہو باقی آپ کی کچھ عمر باقی ہے لب تستقل ہوں آپ نے اس کو پورا نہیں کیا لذ تک بلتا آتے کا بندہ اگر آپ اس کو پورا کر تو آپ اپنے گھر میں آ جائیں یہ حدیث ہے قرآن مزید یہ آئے کہ اندا ربیم جرداپور احیال اندا ربیم کہ اللہ کے ہاں زندہ ہے. قسم کے درائل سے وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو بردت جنگت کے اندر ہے جنگت پہ یہ چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا گھر دیکھا وہ پہنچ کے ادھر تو حدیث کے اندر آ رہا ہے کبر میں جزا و سدا ہے تو لہذا یہ حدیث اس حدیث کے گراف ہے بلکہ کے قرآن کے بھی خلاف ہے یہ بھی سراسر بہتان بادی والی بات ہے کیونکہ اسی حدیث کو آپ نے تفصیل سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کہ کہا جاتا ہے یہ موبین بنتا ہے اس نے سچ کہا ہے اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اس کے لیے جنت کا لباس کو پہنا دو اور جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو پھر جنت کی ہوائیں جنت کی خوشبوبیں وہ سارا کچھ اس تک پہنچتا ہے تو ایک تیسری حدیث کو ساتھ ملا لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قبر ہے یہ روگ و ریاض جنہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے جو رقوق آپ آن کے گھروں میں سے ایک کرا ہے تو قبر کے اندر اس کو جنت کا لباس جنت کا بھی جنت کی ہوائیں جنت کی ہسبے جنت کا ہدف دیا جا رہا ہے اس کو آرام اور سکون میسر ہے وہ جو بڑی جنت ہے کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دروازہ کھلوائیں گے اور جب تک دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھلوائیں گے اس کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا تو جو یہ بات ہے کہ وہ اصل رب کے ہاں جنتوں کے بنے لے رہے ہیں رب کے ہاں جو آداب کو رجب دیا جا رہا ہے وہ اسی قبر میں انہیں رزق دیا جاتا ہے اسی قبر میں وہ ان کو جنت کا منظر ایک بنا کے پیش کیا گیا ہے بب آپ بھی آگی ہے ابھی اس کے اندر جنت کا لباس ان کو دیا گیا جنت کا وہ اور نہ بچھونا ان کو دیا گیا جنت کی خوشبو ان کے پاس آئی جنت کی ہوائیں ان کے پاس آئیں تقریبا جنت ہی کا منظر ہے یہ اسی طرح آزاد والے کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے لیے بچھونا اور نہ اس کو آج کا دے دو اور پھر آپ میں اور میں بچھونے کے ساتھ ساتھ کی طرف دروازہ بھی کھول دو کی گرمی بھی آتی ہے چہن کی بدبو بھی آتی ہے جہان کی رو بھی پہنچی ہے تو, قبر کے اندر. تو یہ کسمتا جہان کے اندر ہی ہے لہذا کے درمیان قرآن اور حدیث کے درمیان کوئی تار نہیں ہے اداب قبر برحق ہے اور اداب قبر بندے کے جسم یہ دنیا کے اندر جو چلتا پھرتا ہے اور جو روح ہے بندے کی اس کو ہوتا ہے روح اور جسم دونوں کو اذاف دیا جاتا ہے قبر میں بندے کی روح کو دوبارہ جشن کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بندہ دنیا کے اعتبار سے مردہ ہی ہوتا ہے اس کی برستی زندگی کو دنیا کی زندگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا جیسے مرنے سے پہلے بندے کی ایک زندگی دنیا میں ہے اور ایک زندگی ماں کے پیٹ میں ہے ماں کے پیٹ میں بھی بچہ زندہ ہوتا ہے حرکت بھی کرتا ہے ماتا پیتا بھی ہے ہر بھی کرتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے لیکن ماں کے پیٹ والی زندگی کو دنیاوی زندگی پر قیاس کرنا درست نہیں ایسے ہی دربہ کو قبر والی زندگی کو دنیاوی زندگی پر قیاس کرنا مختلف درست نہیں یہ زندگیاں مختلف ہیں ہر ایک کے انگامات الگ الگ ہیں اب ایک زندگی کو کوئی دوسری زندگی پر قیاس کرنے لگے تو اس کی سہن اور آسر کی خلا ہے کہتے ہیں سا آپ نے تو قبر کے اندر بر گردے کو زندہ کر دیا روح لوٹ آئی وہ زندہ ہو گیا اب اس کا کیا بنے گا لہذا وہ سنتا بھی ہے اور یہ بھی کرتا ہے اور وہ بھی کرتا ہے یہ ساری کیا سلائیاں ہیں ہاں سنتا ہے اتنا سنتا ہے جتنا آپ اس کو اللہ سناتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا لیتا ہے جس فکر میں یہ <rocking> صاحب تو ہمارا بھی مختلف قبول قبر والوں کو آپ نہیں سنا سکتے اللہ سنا سکتا ہے مردے ہر وقت نہیں سنتے جتنا اللہ ان کو سناتا ہے اتنا آپ سنتے ہیں اور اللہ ان کو کیا سناتا ہے اس کے لیے دلیل چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیوے بدر بدر کے کنویں کے کھڑے ہو کے, کے ساتھ کتاب کیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے لگے انہو جن جسموں سے روح پرباد کر جائے دنیا کی زندگی ان کی ختم ہو جائے ان کے ساتھ کلام نہیں کیا جاتا فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے اب اللہ تعالیٰ میری بات ان کو سنا رہا اسی طرح فرمایا کہ جب اہل میت میت کو دفرانے کے بعد واپس جاتے ہیں ایک تہوار اتر آنے آ رہی وہ اس کے بوٹوں کی آواز کو سنتا ہے اللہ رب العالمین سنا دیتا ہے اصول یہ ہے کہ مردہ سنتا کوئی نہیں اگر سنے تو اس کے لیے آرما ہے اور آربے کی دریل ہوا کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلیا وحی بدلا دیا کہ یہ اتنی بات سنتے ہیں وہ سن لیتے ہیں اور جس کے بارے میں کام نہیں کہ یہ سنتے ہیں تو ہمارا اعتقاد ہے کہ مردہ نہیں سنتا نہ متلا پل سیمائے گوفا اور نہ متلا پن آدمی سیمائے گوفا جس قدر کتاب و سنت نے کہا ہے کہ مردے اتنی سی بات سنتے ہیں ہم نے مان لیا کہ واقعی سنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں سنا سکتا ہوں پھر اللہ العالمین کے ہر قانون کے اندر کچھ اس طرح ہوتی ہے مستنا ہوا کرتی جیسے ایک بندہ مر جائے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے کہ بندہ دوبارہ دنیا میں آئے لیکن پرانے مجید میں بے شمار جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مردوں کو میں نے زندہ کیا ہے جیسے بریف تعیب کا واقعہ فرمایا کہ گائے کو دبا کرو گھوٹ اس کے ساتھ لگاؤ مردہ زندہ ہو کے خود بتائے گا کہ میرا پاٹل کون ہے باترا کے اندر بھاگتا بھی کر پھر یہ تو ایک بندہ ہے فرمایا المدار جی کا کھڑا جب بھی رہی بہ مل ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھروں سے نکلے ہزار الموت موت کے ڈر اللہ تعالی نے کہا تھا اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا تما ہیا ہو پھر اللہ نے ان کو جتا دیا یہ موت سے ڈر کے بھاگتے تھے موت تو پھر آ گئی پھر اللہ نے دوبارہ جا کر دیا اسی طرح کا واقعہ بھی اللہ جی بگر پا اور اس نے ایک اجڑی ہوئی مستی کو دیکھ کے کہا یہ تو بجر ہو گئی مر گئی اب کیسے زندہ ہو گئی اللہ تعالی نے سو سال تک اس کو موت دے دی پھر سو سال بعد دوبارہ زندہ کیا پوچھا کتنی دیر تک ٹھہرا کہتا ایک دن یا دل کا کچھ ہی تھا فرمایا بل بڑ لگ اس طرح یہاں سو سال تک یہاں پہ رہا اب دیکھ تیرا کھانا سو سال پرانا لمے کا کھانا بدبود نہیں ہوا بندر عماری کا گدا ساتھ لے کے آیا تھا اس سوار تھا اس کو دیکھ ہڈیاں اس کی گل سڑ چکی ہیں اب دیکھ کئی فرونچی تم منہ لکھمہ ہم ان کو کیسے جمع کرتے ہیں ان کے اوپر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں وہ سارا گدا اس کی ہڈیوں کو جوڑ کے اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے اس کو زندہ کر کے لکھایا جب وعدے ہوا کہہ کہ اب مجھے یقین ہو گیا اس کے فورت بعد اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا رب ہارے نہیں کہ اس وقت نوٹ آپ دکھا تو صحیح مردوں کو تو کیسے رندہ کرے گا فرمایا چار پرندے پکڑ لے ان کو ربا کر کے بوٹی بوٹی کر کے ایک ایک بوٹی ایک ایک پہاڑی پہ رکھ دے یا تین اکاس آ پھر ان کو بلاو لو تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے اسی طرح بے تمار واقعات سہانے مجید میں موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں موت دینے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا اسی دنیا پہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں بندہ نہیں آتا لیکن بسا اوقات خر کے عادت کوئی بات سمجھانے کے لیے حجت کے قیام کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسا مدد دکھا دیتا تو اصول یہ ہے کہ مردہ نہیں سنتا لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ سنا دیتے ہیں اور کیا کیا سناتے ہیں وہ حدیث کے اندر موجود ہے سب کا نال مرجا وہ جوتوں کی آواز سنتا ہے بس اب کوئی کہے کہ اس کے بعد بھی سن رہا ہے لہذا میں اس کے سامنے سارا کچھ پیش کرتا رہوں تو یہ بات غلط ہے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی سمجھنے کی توقیق بابا علیہ عظر بلا بسم الله الرحمن الرحيم محمد بو ولي التعيين ولي الصبر ولا اعوذ بالله من شرور الشيطان ومن سيئات اعمالنا لا يهدي الله الضال ولا تاملن خالها هاديا وارسل الله اله اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا الحديد المجيد أما بعدك إن خير الحديث كتاب الله وخير الهديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم واسر الأمور مستساقها وكل مسكفة حدعاء وقل حدعاء وعلاء والسلامة في الناس صلى الله إلا حلم الله اشواس بن